الحمد للہ وسلاۃ والسلام علا شکر سلیم حمدین صحبح اجمعین امداد آج ان شاء اللہ آج سے ان شاء اللہ توحید کے منافی یا اس میں نقص پیدا کرنے والے اقوال اور اعمال کے متعلق بات کیا جائے گا یعنی وہ اعمال وہ افعال جو عقیدے کے خلاف ہے اور کرنے سے انسان کے عقیدے میں خلت پیدا ہو جاتا ہے یا تو اسلام سے مکمل خارج ہو جاتا ہے یا تو جزی طور پر نکل جاتا ہے اور اس میں خلل پیدا ہوتا ہے آج سے شروع کریں گے اور یہ بھی عقیدے کے مسائل میں ہے اور یہ بہت اہم مسائل ہیں یہ آج کے درس میں جادو اور نجومیت اور کہانت کے بارے میں بات کی جائے گی جادو کے مطلب کیا ہے نجومی نجومیت کیا ہے کہانت کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اور کیا جادو اور کہانت کے کوئی حقیقت ہے کہ نہیں اور جادو سیکھنے کے کیا حکم ہے اور جادو کرنے کے کیا حکم ہے اور جادو کروانے والے شخص کو اسلام میں اس کے کیا حکم ہے اور کیا جادوگر کے لیے کوئی توبہ ہے کہ اس کو اس کی کوئی توبہ نہیں ہے اور آخرے میں بات کریں گے کہ یہ جادو کے اگر کسی پر جادو کیا گیا تو کس طرح اس کے علاج کیا جائے یہ ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں مشاء اللہ بات کریں گے اور جو بھی قرآن و سنت میں ثابت ہے وہ ثابت کریں گے اور جو ثابت نہیں ہے اس کو ہم لوگ حتی الامکان کوشش کریں بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ باطل ہے سب سے پہلے مسئلہ یہاں سحر کا معنی کیا ہے سحر عربی لفظ ہے شہر عموماً عربی میں باریک چیز کو کہتے ہیں اسی لیے پجر کے وقت سحر کہتے ہیں اور سحر کے وقت رات ہوتی ہے وہ وقت بھی چھپا رہتا ہے اکثر لوگ کو نہیں پتا ہے تو اس کو سو وقت سحر کہا گیا ہے اور سحر وہ عمل جو بالکل باریک رہتا ہے جو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی اور اس کے اثر صرف دیکھ لیتا ہے لیکن اس کا سبب کم دیکھ پاتا ہے تو اس لیے سحر کو کہا گیا ہے یعنی یہ ایسے عمل کا نام ہے جو مخفی اور پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کا سبب بہت ہی باریک ہوتا ہے یہ سحر کا معنی ہے اور کہانت اور نجومیت کے معنی کیا ہے نجومیت جو عربی میں تنظیم کہتے ہیں تنظیم کے مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان نجوم یعنی ستاروں کے مدد سے انسان کسی مسئلہ یا کسی غیر کے مسائل بیان کرے جیسا کہ نجومی لوگ ہوتے ہیں بتاتے کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا وہ زیادہ تر یہ مدد لیتے نجوم سے اس لیے اس کو تنظیم کہتے ہیں اور یہ بھی جادو سے اس کے بڑا دخل ہے اور جادو کے تقریباً اسی کا حکم یہ آتا ہے اس لیے عموماً صاحب میں ذکر کیا جاتا ہے اور کہانت یا عرافت یہ ہے کہ انسان جنات کے واسطے سے کوئی ایسی بات بتائے جو انسان اپنے ذاتی طور پر نہیں جان پاتا ہے جنات کی مدد لے کر وہ عمل بتائے تو یہ تینوں تقریباً ایک ہی چیز ہے اور اس کے علاوہ بہت سے نام نہ آتے ہیں لیکن سب کے دخل اسی سے ہے جادو اور تنظیم نجومیت اور کہانت کے معنی کیا ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکمن شہر کے مطلب بتایا گیا ہے نجومی تنظیم کے مطلب بھی بتایا گیا اور عرافت بھی ہے دونوں میں تینوں میں کیا فرق ہے جادو ایک لحاظ سے نجومیت سے زیادہ گنا بڑا ہے اور زیادہ خبیز کام ہے کیونکہ دونوں میں فرق کیا ہے نجومیت اور اسی میں دونوں تقریبا مشترک ہیں دونوں میں کفر کے عمل کیا جاتا ہے اور دونوں میں یہ دعوی غیر کے علم جاننے کی دعویٰ جادوگر بھی کرتا ہے نجومی بھی کرتا ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ جادو تقریباً دوائیاں استعمال کرتا ہے منتر جھاڑ پھوک، کلمات، دوائیاں گندگی بہت ساری چیزیں استعمال کرتا ہے اور آگ دھواں بہت ساری چیز یہ جادوگر کرتا ہے لیکن نجومی یہ ساری چیزیں نہیں استعمال کرتا وہ تقریباً ہاتھ پڑتا ہے یا تو کوئی اچھی سے انداز لگاتا ہے اندازہ لگاتا ہے یا تو نجوم کے واسطے سے کرتا ہے تو دونوں میں تقریباً یہ فرق ہے اور دونوں میں اور دونوں کے جو عامل مشترک ہے کہ دونوں تقریباً کفر ہیں اور دونوں توحید کے خلاف ہیں اور دونوں عمل اس کے جو اس کے انجام دنیا میں وہی وہی ایک ہی ہے جیسا کہ ابھی بتایا جائے گا آئیے دیکھ کے یہاں جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کی کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں افسوس کی بات اس میں مسلمانوں میں بھی یہ بات پھیلنے لگی عموماً اہل سنت و جماعت یعنی سنت صالحین کے جمہور سنت صالحین یہ ثابت کرتے کہتے جادو کی کوئی حقیقت اور جادو موجود ہے انسان جادو کے اثر سے بہت اس کے نقصانات بھی پہنچتے ہیں اور بہت سے علماء جو خاص کر معتزلہ اور خوش جو پہلے زمانے میں تھے اور آج کل کچھ علماء موجود ہیں جو جادو کو سرے سے سر انکار کرتے ہیں کہتے جادو گری کے کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو قرآن میں ہے اور جو اللہ نے ثابت کی ہے اس کو کسی انداز سے اس کو معنی تبدیلی کر لیتے ہیں حالانکہ انکار کرنا ایک بہت ہی یعنی ایک بہت ہی بڑی بات ہے انسان انکار نہیں کر سکتا جادو کو کیونکہ قرآن میں اللہ نے جب ثابت کر دی تو اس لیے بہت سے علماء اس میں سختی بھی کرتے کہ اگر کوئی انسان جادو کو انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے کوئی بڑا مسئلے کو انکار کر رہا ہے کیونکہ قرآن نے جادو کو ثابت کر دی فرعون کے قوم سر اون کے جو جادوگر لوگ تھے حضرت مرسی کے ساتھ کیا کی اگر وہ لوگ جادوگر نہیں کی تو کیا کر اس کو کیا کہیں گے حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے واقعہ جو اس میں ذکر کیا سلی بقرہ میں اس میں بھی اللہ جادو کو بیان کی کہ جادو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جادو کی ہے اور سلیمان جادو سے بری ہے وہ لوگ جادو کرتے تھے تو اس لیے جادو کو انکار کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جادو کو ہم لوگ ثابت کر سکتے ہیں اور اس میں قرآن میں اور حدیثوں میں بڑی بڑی دلیلیں ہیں یہ قرآن میں اگر ایک ہی دلیل ہوتا تو کافی ہے تو اگر اس میں کئی ایک دلیل ہے تو پھر کیا کہیں گے اس کو اور خاص کر اللہ سبحانہ ہو تعالا صرف بیان نہیں کی بلکہ اللہ نے واقعہ بھی ذکر کی ہے کس طرح جادوگر حضرت موسیق کے مقابلے کے لیے آئے کس طرح لڑے اور آخری میں وہ لوگ اسلام کر اسلام لاکر کر وہ لوگ شہید مرے تو بہرحال جادو کو انکار کرنے والے انسان کو یا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انکار کرے لیکن یہ جاننا چاہے کہ جادو کے دو قسم ہیں جادو دو قسم ایک حقیقی ہے اور ایک خیالی جس کو کہتے ہیں حقیقی یعنی جو پڑ جاتا ہے اگر جادوگر کچھ کرتا ہے تو انسان پر اس کا اثر واضح ہو جاتا ہے اور حقیقت تو اس کی ہوتی ہے مثال کے طور پر جس کو خاص کر کہتے ہیں سہرو اور محبت ہوتی ہے نفرت دلانے کے لیے اور ہم کے ملک میں تقریباً یہ تو مشہور ہے اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا کہ لڑکی بھی ہم سے محبت کرے تو جادو کروا لیتے ہیں اور اگر دو میاں بیوی کے درمیان کچھ لوگ دشمنی میں تفریقہ ڈالنا چاہتے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی کسی جادوگر کے پاس جاتے اور کوئی حرکت کرتے ہیں جس سے نفرت ہوتی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ نہیں اور اسی طرح بہت سے یہ علماء ثابت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی جادوگر کے وجہ سے جادو کی وجہ سے انسان کے بخار ہمیشہ رہتا ہے کبھی کبھی انسان کے سر میں ہمیشہ یعنی وہ تکلیف ہوتی ہے اور کبھی کبھی انسان بلکہ موت تک پہنچ سکتا ہے اور جادوگر کبھی اس سے بڑھ کر بھی عمل کرتے ہیں اسی لیے یہ اس کو حقیقی کہتے ہیں یعنی جس کا اثر حقیقی ہے اور جس کا ثابت یعنی موجود دیکھا جاتا ہے اور یہ ایک قسم ہے اور یہ بھی ثابت ہے اس کو ثابت کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے ثابت ہی قران میں اللہ فرماتے ہیں وما وما وما يعلمان به مما يعلمان من احد الا قول انما حفظته فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه یہ آیت جو سلیمان علیہ السلاط والسلام کے بارے میں اس کو میں مختصر انداز سے تفسیر کروں پھر اس کے بعد آگے بات بڑھیں تاکہ یہ آیت سب سے اہم ہے جادو کے مسائل سب سے اہم یہی آیت ہے پورے قرآن میں اللہ برمت و تب <تبعوا> اماطل <تبعوا> السینکی سلیمان اما کپر سلیمان شیاقین قپر الآآ کہتے کہ حضرت سلیمان علیہ صلاحت والسلام کی بادشاہت کی طرح کسی کو بادشاہت نہیں ملی نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملے گی حضرت سلیمان جب نبی بنے اور بادشاہ بنے تو سارے جنات ان سے ڈرتے تھے اور وہ ایسے زمانے میں آئے جہاں جادوگری جادو منتشر تھا سب جادوگری کا عمال کرتے تھے اور یہ بالکل منتشر تھا حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام آئے تو سارے جنات کو اور انسانوں کو سب کو زبردستی جمع کیے اور ان کو منع کی سختی کے ساتھ کہ جادونی کر سکتے ہیں اور ان کے ساری کتابیں منترے اور جو بھی چیزیں ان کے پاس تھی سارے ان لوگ کو ان لوگ سے چھین کر اور کہتے کہ اپنے آرش کے نیچے اس کو دفن کر دی تاکہ وہ لوگ نہ کریں اور وہ لوگ اسے اس خوف بھی نہیں کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کے اوپ کے بعد کئی سال تک یہ جنات لوگ حضرت سلیمان علی صلاحت والسلام کے مخالف تھے کیونکہ حضرت سلیمان نے ان لوگ کے ساتھ بہت ہی سختی کرتے تھے تو اسی لیے وہ لوگ اگلے نسل کو یا اس کے بعد کچھ لوگوں کو بتا دی کہ حضرت سلیمان علی سلاۃ وسلام جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے اور ان کے ہاتھ میں تھا اس کے ایک ہی کمال ہے کیا ہے کہ وہ جادوگری کرتے تھے اور وہ جادو تھے کیا دلیل ہے کہتے ہیں ان کے آرش کے نیچے دیکھ لو اور کھودنے کے بعد یہ ساری کتابیں مل گئی اب یہودی لوگ اللہ کے رسول کے زمانے تک وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان جو بھی بادشاہت کی وہ جادو کے اثر سے اور جادو کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سنی تو اللہ صبح کا قرآن یہ آیت نازل کی ہے طب تک شیاتین علا ملک سلیمان اللہ نے اللہ نے صاف کر دی کہ حضرت سلیمان نے کفر کے کام نہیں کیا نی جادو نہیں کیے ہیں یہی کافر شیطان لوگ جنات لوگ یہی لوگ کفر کرتے تھے اور یہ جادو گری کرتے تھے پھر اللہ برماتے ہیں ان کی بھی تفصیل اللہ نے بتائی ہے اور اسی زمانے میں اللہ دو فرشتوں کو بھی نازل کی ہاروت اور ماروت اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کیوں اللہ نے ان لوگ کو اتاری لیکن اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگ کے یہ آئے اور لوگ کو جادو بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے اس سے بچو اور یہ بھی بتاتے تھے عاما علمان من دن جب کسی کو جادو سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ جادو کی حقیقت ہے کہ یہ چیز تم عمل مت کرو یا اس کو مت سیکھو اور تم کافر ہو جاؤ گے پھر اگر اللہ فرماتے یعنی یہ وہ لوگ جنات اور لوگ جو جادو سیکھتے تھے حضرت سلیمان کے بعد یہ لوگ جس سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے یہی اصل مطلب اللہ سال ثابت کر دی کہ ایسی چیز وہ لوگ سیکھتے تھے جسے جس میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہوتا تو اس کو جادو حقیقی کہتے ہیں یہ پورے قصاب لوگ یاد کر لو کیونکہ اس کے یہ کئی بار دلیل اس کو پیش کیا جائے گا دوسری یہ ہے جو قسم کے جو جادو کے ہیں وہ کہتے ہیں خیالی یعنی جو حقیقی نہیں ہوتا لیکن آنکھوں میں جادو ہو جاتا اور یہ قسم فرعون کے جادوگر جو لوگ تھے وہ لوگ یہی کی جیسا کہ قرآن کی آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ صلاحت واللام کے قصہ ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر متے ہیں کہ وہ لوگ سحروا اعیون الناس کہ وہ لوگ جب موس علیہ السلاۃ والسل کے مقابلہ ہوا تو وہ لوگ کیا بھی وہ لوگ رسیاں اور ڈنڈے وہ لوگ صرف پھینکے لیکن لوگوں کے آنکھ میں شہر اور جادو کر دی کہ لگ رہا تھا کیا ہے تو لوگ یہ دکھ رہا تھا یہ دکھ رہا تھا کہ لگ رہا کہ یہ چپ رہا در رہا اور سانپ کی شکل ہے اور حقیقت ساتھ نہیں تھی تو اس کو خیالی کہتے ہیں تخیلیں وہ حقیقت نہیں ہے لیکن آنکھوں میں صرف ظاہر کرتے ہیں اور دونوں ثابت کرنا چاہیے جو لوگ جادو کے انکار کرتے ہیں کہتے پہلے قسم حقیقی نہیں پڑتا ہے خیالی والے ہاں ہو جاتا ہے یہ لوگ دھوکہ دیتے تو یہی ہوتا ہے اور پہلے قسم کو انکار کرتے ہیں تو نہیں ہم لوگ عقیدہ یہ ہے صحیح یہ ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں بھی ثابت ہے تو دونوں قسم کے جادو ثابت کریں گے لیکن یہ جاننا چاہیے کہ ہر چیز اور ہر بیماری کا سبب جادو نہیں آج کل مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوگے علاج ایک دو مہینہ کی تو اس کے بعد کہتا ہے جادو کسی نے کر دی صحیح کہ نہیں تو یہ بھی غلط ہے ہر چیز کے سبب اور علت جادو نہیں ہوتا انسان علاج کرے کوشش کرے اگر اس کے بعد نہیں ہوتا تو انسان کسی خبیر کوئی جانکار انسان بتا سکتا کہ جادو کی نہیں لیکن ہر چیز میں جادو اور ہر چیز میں نظر اور ہر چیز میں اس کو تہمت لگاؤ اور اس کو تہمت لگاؤ یہ ساری چیزیں غلط ہے انسان مادی علاج بھی کرے اور روحانی بھی علاج جیسا کہ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد بتایا جائے گا تو یہ دونوں اس کی حقیقت ہے قرآن میں اللہ نے جادو کو ثابت کی ہے اور کئی آیات میں اللہ نے ثابت کی ہے اور حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ کے رسول کو بھی مسکور کیا گیا ہے حدیث صحیح این میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کیا گیا ہے. بہت سے لوگ انکار کرتے کہ کیسے ہوا حالانکہ اللہ فرماتی اللہ آپ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں تو کہیں گے یہ اللہ سبحانہ ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں ہو سکتا ہے آیت نازل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد لیکن اللہ کے مقدر ہے تاکہ ہم لوگوں کو سکھائیں کہ جادو اگر ہو جائے تو کیسے طرح کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے لبید بن آسم ایک یہودی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر اور کسی کنگھا یا کسی چیز میں لپیٹ کے اس کو لگا کے کسی کوئے کنویں کے پتھر کے نیچے کہیں لگا دی اور اللہ کے رسول صاحب جس کے اثر یہ تھا کہ اور یہ حقیقی جادو ہے جب اللہ کے رسول پر حقیقی جادو پڑ گئے اللہ کے رسول کے آنکھ میں نہیں بلکہ حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول کچھ ایسے عمال کرتے تھے اور بھول جاتے تھے کہ میں نے کیے کہ کی نہیں کی اتنا بس اثر تھا یعنی کچھ اللہ کے رسول کھا لیتے تھے یا کچھ عمل کرتے تھے اور پھر اس کے بعد آتے کہتے میں یہ کام نہیں کی تو اللہ کے رسول کی یہ جادو کا اثر ہے پھر اللہ کے رسول اللہ اثر وسلم لیٹے تھے سو رہے تھے تو اللہ کے رسول خواہاں میں دیکھے کہ کو دو فرشتے آئے ایک پاؤں کے پاس بیٹھے اور ایک سر کے پاس اور دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ اس کی بیماری کیا ہے تو کی اس میں سے ایک نے کہا کہ کپلا کہ نے یہ جادو کی بہرحال اللہ کے رسول اٹھنے کے بعد وہ جا کے حضرت علی کو بھیجا اور وہ جو اثر تھا اس کو جلا دیجیے صلہ شاء اللہ آخری بات لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ہوا تو اسی یہ صحیح اور ہو سکتا ہے اس کے بعد آئے دیکھیں کہ جادو کے کیا حکم ہے جادو کرنے کے کیا حکم ہے اور سیکھنے کے کیا حکم ہے اس میں کوئی شک نہیں علما میں اتفاق ہے کہ جادو یہ کبیرہ گناہ ہے بلکہ کفر تک انسان پہنچ سکتا ہے اگر وہ جادو کرتا ہے اور اس کے اقسام بھی بیان کریں گے لیکن جادو ایک کبیرہ گنا ہے اور کفر کے کام ہے قرآن کی آیات بہت ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیں آ جب جادو کے مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت سلیمان نے جادو نہیں کی ہے اللہ نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کی یعنی حضرت سلیمان یہ جادو جو کفر کے کامے ہوں کبھی نہیں کی ہے پھر آنگ اللہ فرماتے ہیں ولیکن الشیاطین کفر لیکن شیطان لوگ ہی کفر کی ہے یعلمون الناس سحر وما انزل علی الملکین ببابل حاروت ومعروت وما یعلمان من احد جب کسی کو سکھاتے تھے یا بتاتے کس سے بچو یہ کہتے تھے کہ آپ اس کو نہ سیکھو فلا تک پہنچ تو آپ کو فرد تک پہنچ جاؤ گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جادو کو انجامیں بتائی ہے مالا ہوں فی الآخرت من خلاق کی کوئی خیریت آخرت میں نہیں ہوگی اور جس کو کوئی خیریت نہیں ملتی ہے وہ کافر ہے تو اس لیے جادو کو سیکھنا ایک کبیرہ گنا ہے اور اکبر کبائر نے حدیث محتاول فرماتے اللہ علم ولاک کرنے والی چیزوں سے بچو صحابہ نے عرض کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کو اس کسی کو شریک کرنا اور جادو بھی اللہ کے رسول یہ ساتھوں میں ذکر کی ہے تو اس لیے جادو کو استعمال کرنا یہ کبیرہ گنا اور غلط ہے لیکن علماء عموماً جادو کے اقسام بتاتے ہیں میں نے سمجھ میں جادو کے تین قسم ہیں اور تینوں کے قسم الگ الگ اس کا حکم ہے آج کل جیسے کوئی کہتا ہے جادو تو اس سے تفصیل پوچھنا چاہے آپ کے مقصد کیا ہے اسے کیونکہ جادو تین قسم ہیں اور تینوں قسم کے الگ الگ حکم ہیں پہلے قسم جو اکثر و بیشتر اور زیادہ تر اور پنچانوے پرسنٹ تقریباً جو کفری ہوتا ہے یعنی جو جادو جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے سیکھنے والے کرنے والا اور کروانے والا دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ خاص کر اگر اس میں انسان جادو علم الغیب کی دعویٰ کرتا ہے اور یہ مسئلہ سا تفسیر کے ساتھ آئے گا یا تو جناتوں سے مدد لیتا ہے یا تو کوئی بھی دینی اعمال یا کوئی اسلامی اعمال یا کوئی احکام کو توہین کرتا ہے تو یہ کفریہ ہے اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے جادوگر آج کل جو بھی کرتے ہیں یا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں ہمیں سب کچھ پتا ہے یہ بتائیں گے تم کیا کرتے ہو کیا یہ غیب کے مسائل ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو علم الغیب نہیں ہے تو اس لیے یہ کفر ہے یا تو انسان یہ جن جادوگر جنات سے مدد لیتا ہے جنات سے جب مدد لیتا ہے تو جنات فری میں اس کو جواب نہیں دیتا بلکہ اس سے کفری اعمال کرواتا ہے تو عموماً یہ جادوگر اکثر و بیشتر کفر ہے دوسرے قسم کے جادو جو کم ہیں وہ کیا ہیں وہ جو فسق ہوتا ہے کفر تک نہیں پہنچتا ہے اور یہ جو زیادہ تر جو آشاب سے یعنی جو گھاسوں گھاس اور جو منتر اور کوئی ایسے اعمال سے ہوتا ہے جو کفر تک نہیں پہنچتا کچھ جادوگر کے پاس آپ جاؤ گے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جیسا کہ دوائیاں ملاتے ہیں دوا میں کیمیکل چیز یا کوئی بھی چیز ایسے ملا دیتے ہیں جس سے انسان کو برا اثر ہوتا ہے تو یہ بھی جادو ہے لیکن یہ اگر وہ علم الغیب اور کفری عمل نہیں تو اس کو کفرنی کہیں گے لیکن یہ بھی شخص کو قتل کرنا ہوگا جیسا کہ آخری میں آئے گا تیسرے قسم کے جو جادو ہے حقیقت میں وہ جادو نہیں ہے آج کل دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ جو خفتلیت آپ دیکھو گے جہاں لوگ کے گاؤں میں یا کہیں بھی دیہات میں ایک آدمی آتا اور دوسروں کو بیوقوف بناتا ہے جلدی جلدی حرکت کچھ بھی کرتا ہے لوگ سمجھتے کہ جادو ہے جیسا کہ یہاں سے ڈال دیا پتا نہیں کہاں سے نکال دیا ایسے کرتے کہ نہیں یہاں سے کچھ ڈالتا ہے پھر نیچے سے نکال دیتا ہے یہ حقیقت میں نہیں یہ اس کے ہاتھ بہت جلدی چلتی ہے اور اس کے ہاتھ امار جلدی ہوتا ہے وہ کچھ اور دکھاتا اگر وہ آنکھ آگ میں اثر ڈالتا تو یہ ککر اور یہ فس یا کفر میں آ جاتا ہے لیکن اگر وہ آنکھ آگ سے کوئی دخل اس کی نہیں ہوتا اتنا ہی وہ کھلونا ہوتا ہے جیسا کہ بچوں کے کھلونا ٹی وی میں کبھی دکھاتے کبھی تو یہ اس کو جادو کہنا مناسب نہیں اس کو جادو نہیں کہیں گے کھیل ہے تماشا ہے لیکن اگر اس کا اثر آنکھ تک انسان کرتے وہ لوگ کرتے ہیں تو یہ بڑا جادو تو اس لیے یہ بھی اس سے بچنا چاہیے کیونکہ انسان دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا کی ہو سکتا ہے یہ اثر میں کچھ آپ میں کچھ اثر ڈال رہا ہے یا کچھ نہیں ڈالتا ہے تو آپ کو کیا پتا ہے آپ تو دیکھ رہے اور مزہ اور تالی لوگ بجاتے ہیں آج کل اس کے لیے اچھا کے بعد سرکسیں بن گئی اس کے کلب بھی بنتے ہیں لوگ اپنے بچوں کے لیے گھمانے کے لیے وہ اس طرف لے جاتے ہیں اور کہتے دیکھو کیسے کرتے بچے خوش ہوتے ہیں یہ چیزوں سے بچنا چاہیے اپنے آپ کو بچانا چاہے بچوں کو بھی بچانا چاہیے کیونکہ دیکھنا عمل کرنا اور طرح کروانا اور خوش ہونا اس کے یہ بھی گناہ اور کبیرہ گنا ہے تو بتایا گیا تین قسم ایک کفری ہے اور یہ اکثر ہے ایک دوسرے قسم جو اور کفر تک نہیں پہنچتا اور یہ بہت ہی کم جو بھی دوائیاں اور جھاڑ پھونک کے کرتے ہیں وہ لوگ عموماً پہلے قسم کے بھی کرتے ہیں اور کفر کے اعمال کرتے ہیں تیسرا بتایا گیا جس کو الید یعنی جو ناتک ہوتا ہے کوئی حرکت ہوتی ہے ہاتھ کی ہے کچھ بھی تو وہ بھی اس سے بچنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ بھی دوسرے پہلے اور دوسرے قسم میں آ جائے اور انسان کو دیکھنے والے کو پتا نہیں تو یہ تینوں اقسام ہے اور جادو ہر حال میں حرام ہے جادو سیکھنا کرنا ہر حال میں حرام ہے جب یہ حرام ہے تو سیکھنا بھی ایک کبیرہ گنا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو سیکھنا چاہیے سیکھنے سے کیا نقصان ہے ہم تو سیکھیں گے کہ نہیں کریں گے لیکن بچیں گے کہیں گے نہیں سیکھنا بھی غلط ہے کیونکہ آج اگر انسان سیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ دن بعد وہ بھی کریں اور جس کی عادت بن جاتی ہے سیکھ جاتا کچھ ایسے کبھی عمال کرتا ہے جس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کی ہے اسی لیے سیکھنا حرام ہے اور انسان ہمیشہ یہ عقیدہ رکھے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا اگر دنیا میں کچھ لوگ دھوکہ دے کے کامیاب ہو گئے لیکن وہ کامیابی کیا آخرت کی کامیابی کے سامنے کچھ نہیں اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے کچھ بھی کرے اور حضرت موسا جادوگروں سے وہ لوگ یعنی یہ اپنے مقابلہ کرنے سے میں حضرت موسا نے ان لوگ کو سمجھائی ہے. یہ کہا ماجئتم بھی شہر ان اللہ پنو کہ جو جادوگری یا جادو جو تم کرتے ہو اللہ اس کو باطل کر دیں گے پھر آگے بڑھ ان اللہ عمل المخصدین فساد کرنے والے کے عمال اللہ سبحان و تعالیٰ کبھی یعنی ان لوگ کے کامیاب نہیں کرتے تو حضرت موسا نے جادوگروں کو بتایا کہ تم لوگ فساد کرنے والے ہو اس لیے جادوگر کرنا فساد کے عمل ہے کفر کے عمل ہے اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے یہ دیکھتے کہ اکثر جو جادوگر اس کو کفر کیوں کہتے ہیں یعنی آپ دیکھو گے اکثر علما فرق بھی نہیں ڈالتے کچھ علماء یہ یہ بتا دی کہ تین قسم یا دو قسم ایک کفری ایک فص بہت سے علماء کہتے نہیں جادو سارے کفر اور اس میں کوئی بھی فسک اور نہیں سب کفر کا سب کرنے والا کافر ہوتا یہی عموماً اور یہی حقیقت ہے اکثر لوگ کفر تک آج کل پہنچتے ہیں کمیں سے جادوگر ہیں جو چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں یہ تو اس کو جادو لوگ نہیں کہتے اس کو بابا کہتے ہیں پیر کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں کہ یہ, جا, جا, یہ کچھ حرکتیں کرتا حالانکہ یہ غلط ہے اور جو جادوگر مکمل کرتا ہے وہ اس کو کافر علماء کیوں کہتے ہیں اس کے کئی سبب ہیں اس کے کفر کے کئی سبب ہے پہلا سبب یہ ہے کہ یہ انسان جو جادوگر ہوتا ہے یا تو جو نجومی ہوتا ہے یا تو جو کاہن ہوتا ہے یہ علم الغیر کی دعویٰ کرتا ہے غیب کے علم کہتا کہ مجھے کچھ پتا ہے دیکھیے اسلام میں ہم لوگ کے عقیدہ یہ کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی بھی حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک درس میں ہوگا کہ کیوں ہم لوگ کہتے کہ اللہ کے رسول بھی عالم الغیب نہیں تھے تو میں بھری دلیلیں اللہ ہیں اللہ فرماتے ہیں اپنے نفس کے نقصان فائدہ ہم اپنا نفس کے بھی مالک نہیں ہیں اور اگر مجھے علم الغیب ہوتا تو میں خیر کے کام زیادہ کرتے تو اللہ سب تعالیٰ اور حدیث میں قرآنوں میں بھی ہے اللہ کے رسول اللہ اکمی خزاں عالم الغیب آپ لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اللہ کے خزائن خزانہ مجھے خاتم نہیں ہے نہ علم الغیب میرے پاس ہے تو صرف علم الغیب عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ سبحان و تعالی اگر چاہتے ہیں تو کچھ انبیاء اور کچھ فرشتوں کو کچھ چیز سکھا دیتے ہیں پوری نہیں کچھ مسائل ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں جیسا کہ بتایا کہ آخر الزمان زمان میں کچھ لوگ کرنے والے ہیں تو یہ غیر کے مسائل سے اللہ کے رسول نے بتائے اللہ, اللہ نے بتائی کچھ پچھلے اقوام کے جو اخبار ہیں اللہ کے رسول لوگ کو قصے سے سنائی تو کہاں سے بتائے یہ اللہ نے بتائی اور بہت سارے مسائل قیامت کے مسائل جو ہونے والا ہے کس طرح ملے گا جنت میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ غیب کے مسائل ہیں لیکن اللہ سے بہت واضح کر دی تو جتنا اللہ نے واضح کی ہے اتنے ہی اللہ کا رسول جانتے تھے لیکن اس سے زیادہ کسی کے پاس وہ علم الغیب نہیں ہے اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ کل یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے یہ کرو گے تو یہ ہو جاؤ گا اور علم الغیب کی دعویٰ کرتا ہے تو یہ انسان کافر ہوتا ہے تو جادوگر جو ہوتا ہے اور نجومی اور کاہن یہ عموماً غیب کے مسائل بتاتے ہیں لوگ بہت لوگ جاتے ہیں کچھ مسئلہ شادی کے مسئلہ ہے تو جاتے ہیں کسی بابا کے پاس چلے گئے بھائی ہاتھ پڑھ لیتا ہے کب پتہ نہیں کیسے کب پڑھتے ہیں یا کچھ بتاتا کہ میرے پیدائش والا دن ہوئی اور یہ ہوا میرے تقدیر کیا آپ کے کیا نہیں کیا لگ رہا ہے. یا میری شادی ہونی والی ہے تو بیوی کس طرح میرے ساتھ رہے گی اور اس طرح وہ بتاتا کہ ٹھیک ہے ایک دو دن بعد آپ کو بتائیں گے تو وہ عموماً جنات سے مدد لے کر انسان کو بتاتے ہیں تو اسی لیے بتا گیا کہ یہ کہانت نجومی نجومیت اور جادو کفر ہے کیونکہ اس میں یہ لوگ علم الغیب کے دعویٰ کرتے ہیں اور علم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے جیسا کہ اللہ پرماتے کلنفات کل اللہ کے رس ال آپ کہہ دیجیے دی دی کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی علم الغیب نہیں جانتا ہے اللہ کے اللہ اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں اللہ سلمان ہوتا عالم الغیب طلائی البرعلیٰ غیبی عہدا کہ اللہ عالم الغیب ہے اپنے علم الغیب کسی کو اطلاع نہیں دیتے ہیں اللہ منتب عمر رسول اللہ کی جس رسول کے ساتھ یہ کچھ دینا چاہتے سکھانے چاہتے تو سکھاتے ہیں تو اسی لیے کوئی بھی علم الغیب نہیں جاتا اگر یہ لوگ یہ لوگ دعویٰ کرتے کہ علم الغیب کرتے ہیں اور ان کے پاس علم ہے تو اسی لیے وہ لوگ کافر ہو گئے دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جنات اور شیطان سے مدد لیتے ہیں اور جنات اور شیطان سے مدد لینا اور روح عوروا خبیصہ جس کو جنات کو کہتے ہیں یہ ساری ان لوگ سے مدد لینا یہ بھی کفر ہے کیونکہ وہ لوگ جب ان لوگ سے مدد لیتے ہیں تو وہ فری میں نہیں دیتے ہیں بلکہ ان لوگ ان کے مقابلے میں کرتے ہیں کفر کے عمال کرواتے ہیں جیسا کہ ابھی آئے گا تو اس لیے ان لوگ سے مدد لینا اور ان لوگ سے ان لوگ کو مسخر کرنا اپنے لیے یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی جنات سے اور کسی شیطان سے الٹا سیدھا مدد لے اس میں اختلاف ہوا کہ اچھا اگر کوئی مدد لیتا ہے تو لے سکتا کہ نہیں اگر مسلمان جنات ہو تو اسے سے کوئی کام کرواتا تو جائز ہے کہ نہیں علماء میں اختلاف ہے اس میں ہم یہ شانہ جب شیطان کے مسائل آئے گا شیطان کے حقیقت جنات کے حقیقت اس میں, اس میں بتائیں گے لیکن شر اس سے فائدہ اور شر اس سے لینا اور تقدیر اس سے سیکھنا یہ بھی کبیرہ گنا ہے دیکھیے حدیث میں الطالہ کے رسول حسن فرماتے حدیث بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نجومی لوگ اور یہ جادوگر کیسے ان لوگ کے کچھ غیبی مسائل بتاتے ہیں بہت سے لوگ بلکہ ایک آدمی میرے پاس آئے کہنے لگے یار آپ لوگ کہتے نہیں جانتے اور ایک جادوگر یا ایک نجومی مجھے وہی بات بتائے جو ہونے والا تھا اور صحیح ہو گئے کہیں گے یہ اللہ کے رسول پہلے ہی بتا چکے ہیں حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول اسلم فرماتے ہیں کہ جب آسمان میں کچھ چیز کا فیصلہ ہوتا ہے کئی روایات میں بس مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں جب آسمان میں کوئی فصلہ ہوتا تو یہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں تو جنات لوگ یہ شیطان لوگ آسمان میں چڑھ کے یہ کچھ باتیں چوری چک کے یعنی سن لیتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ سننے کے بعد آ کے ایسے کو بتا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ سو جھوٹے ملا کر ان کو بتاتے ہیں یعنی یہ جنات اب ان کو تھوڑی بات ملی ہے ایک دو بات ایک دو لفظ یہ ایک دو جملہ ان کو ملا ہے کہ یہ ہونے والا اور وہ ہونے والا مثال کے طور پر تو وہ آ کے کیا کرتے ہیں وہ اپنے کاہن اور اپنے یعنی جو مالک ہوتا ہے جو جادوگر ہوتا ہے اس سے اللہ کا رسول بنتے ہیں سو جھوٹے ملاتے ہیں اب جب سو جھوٹے ملاتے ہیں اور ایک دو بات صحیح ہے پھر یہ کاہن آ کے یہ جو انسان کو بتا دیتا ہے انسان کیونکہ پہلے عقیدہ رکھ لے اس کی بات صحیح ہوگی تو اس لیے انتظار میں رہتا ہے اگر وہ جو چیز اس نے بتایا اگر دس پرسنٹ صحیح بتاتا ہے تو انسان سمجھتا نہیں ہاں بالکل صحیح بتا دی کیونکہ انسان کے دل اس میں مائل ہے اور اگر وہ صحیح نہیں بتاتا ہے پھر بھی انسان کہتا نہیں وہ ہمیں کیا پتا ہے کہ صحیح کہ غلط ہے غیبی مسال آگے والی باتیں بتائے تو کچھ بتا دے کہ یہ ہونے والا نہیں ہوا تو ایسا کہتے نہیں ہوگا ابھی نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے ایک سال دو سال بعد ضرور ہوگا یا یہ ہونے والا تو انسان کے دل اس میں لگ جاتا ہے تو کچھ اگر دس پرسنٹ دیکھ لیتا تو کہاں وہی ہے کیونکہ انسان جب کوئی چیز کے انتظار کرتا ہے تو سمجھتا کہ ہے کہ وہی ہے جیسا کہ آج کل مثال میں دے رہا ہوں جیسا کہ آج کل جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں آتے ہیں ہم لوگ کے جو تصوف والے ہیں ہم لوگ کے ملک میں بیٹھتے ہیں بیٹھے رہتے کرسی میں آنکھ بند کرتے ہیں اور کہتے اللہ کے رسول کی شکل تصور کرو آ جائیں گے آنکھ کر کے لمبی سانس لیتے کچھ منٹ کے بعد آگ ہاں گئے وہ کیسے دکھا کیونکہ یہی انسان جب کسی چیز میں دل لگا لیتا ہے اور تصور کرتا ہے تو لگ رہا کہ ہاں سامنے آ گئے حالانکہ حقیقت میں اللہ کا رسول نہیں دکھتے ہیں لیکن ایک تصور کرتے ہاں دکھ گئے اور لوگ کہتے ہاں مجھے کل دکھا اور اس طرح لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور لوگ کو بتاتے کہ ہم لوگ کو یہ چیز دکھا وہ دکھا تو اس لئے انسان جب کوئی چیز کا تصور اور انتظار میں رہتا ہے اگر وہ چیز نہیں دکھتا ہے تو پھر بھی سمجھتا کہ یہی چیز ہے تو اس لیے جادوگر یہ جھوٹ یہ جاہن جنا سو جھوٹ ملا کر کاہن کو بتاتے اور کاہن آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ سارے لوگ اس میں دھوکے میں پڑے رہتے ہیں تیسرا وجہ سے، تیسرا وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے جادوگر اور کاہن کافر ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں بتایا گیا کئی بار درس میں کہ جب مدد مانگو تو کس سے مانگو صرف اللہ سے قرآن کے سور فاتحہ میں جو ہم لوگ ایک دن میں پتہ نہیں کتنا بار پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے پچیسوں یا تیسوں بار یا پچاس بار جتنا سنت نوابل انسان پڑھتا, پڑھتا ہے اتنی پڑھتا کہ اللہ تیری مدد ہم لوگ چاہت مانتے ہیں اور تیرے تیرے تیرے تیرے یعنی تم سے ہی مدد مانتے ہیں تو یہ کہتا اور پھر یہ ایسے لوگوں سے مدد لینا ہی ہے اور اس میں دو قسم کے یہ مدد ہے ایک انسان جو عادز ہوتا جادوگر کے پاس جب آتا ہے یا کاہم کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے اور ایسی, ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا جادوگر کے سامنے آتے ہیں جیسا مثال کے طور پر کہتے فلاں لڑکی سے میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ محبت نہیں کرتی آپ محبت اس کے دل میں بھی ڈال دو تو یہ عمل اللہ کے ہاتھ میں تو انسان یہ غیر اللہ سے مدد مانگے یا تو انسان مثال کے طور پر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے چاہتا ہے تو پھر اس طرح انسان کرواتا ہے اور اس طرح غیر اللہ سے مدد مانگا اور اسی طرح اگر کوئی اور کام ہے جو جادو یا گاہن سے مدد مانگنا کہ میری بیوی جو شادی جس سے کرنے، میں کرنے جا رہا ہوں تو کیسے ہوگی تو دھوکہ بھی دیتے ہیں وہ عام بتاتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ جیسا کہ واقعہ بتا رہا کہ ہم ایک پاس گئے تو وہی بات بتائیں لیکن ہم لوگ جب آنکھ میں پٹی لگ جاتی تو ہم سمجھتے کی, کی بات صحیح بتایا کہ آپ لوگ شادی کرو گے اور پہلے ایک دو سال میں لڑائی زیادہ ہوگی اور اس کے بعد جب لڑکا ہوگا تو محبت کچھ ہونے لگے گی پھر جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپس میں کچھ نفرتیں ختم ہو جائیں گی یہ تو ہر گھر میں یہی ہوتا ہے جب انسان شادی کرتا ہے شروع میں لڑائی زیادہ ہوتی ہے اختلافات ہوتے ہیں میں بیوی میں صحیح کہ کی نہیں کیونکہ ایک یہ اپنے کچھ سیکھ کے آیا اور کچھ اور سیکھ کے تو ایک دوسرے کے لیے تنازل کرنے والے نہیں اور کچھ سال بعد جب بچے ہوتے تو محبت لگ جاتی ہے پھر جب بڑے ہوتے تو انسان سوچتا ہے عقل بڑا ہوتا ہے لڑائی کرنے سے کیا فائدہ تو لیکن انسان جو سمجھتا کہ یہ سچے ہیں کہ ہاں بات تو بالکل صحیح ہے وہی بتائی جو ہونے جو اس نے وہی ہوا اور وہی عموماً نجومی لوگ موسم اور بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں اور انسان جواب دیتا رہتا ہے کچھ جوابے ہم لوگ خود بتا دیتے ہیں ان لوگ کو اور ہم لوگ کے احساس نہیں ہوتا اس اسی لیے نجومی کے پاس جب جاتے ہیں عموماً بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہو کیا کرتے ہو ماں،, ماں ماں کے نام کیا ہے کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو کب سوتے ہو کب جگتے ہو کہاں جاتے ہو کہاں نوکری کرتے ہو سب پوچھتے ہیں تو آپ نے جب ساری چیزیں بتا دی تو آگے اگر دو تین بار بتا دی تو کیا کمال ہے اور دوسری بات یہ لوگ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جنات کو ساتھ میں یہ آدمی بندے کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھ لوگ کیا کرتا کیا نہیں کرتا اور وہ جنات سارے اخبار لے کر بتا دیتا پہلے ہی جب انسان آتا ہے تو بتا نے یہ کی ہے پلا دن دو دن میں یہ کی ہے کہ کو پتا ہے کہ ہم کو اس پتا ہے تو انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے تو اسی لیے وہ کفر اور اس سے عقیدہ رکھنے لگتا ہے کہ ہاں اس کے پاس سب کچھ ہے دوسرے قسم کی مدد یہ بھی ہے کہ وہ کاہن جناس سے مدد لیتا ہے حالانکہ کسی کے غیر کے مسائل یا کسی کے حق یا کسی کو نقصان پہنچانے یا اللہ کے ہاتھ میں تو یہ, جن, یہ انسان جو جادوگر ہوتا ہے جنات سے مدد لیتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کے کفر اور شرک ہے نمبر چار یہ ہے کہ بہت جادوگر لوگ اور کاہن لوگ ان کے کفر کے سبب یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کے احکامات کو توہین کرتے ہیں اور کفر کے عمال خود کرتے ہیں اسی لیے عموماً کہتے ہیں کہ جادو جنات کسی انسان کسی جادو کے مدد نہیں کرتا ہے اللہ کی جب اس کے لیے سجدہ نہ کر یعنی جب اس کے لیے سجدہ کرتا ہے یا اس سے مدد مانتا ہے تو اور عموماً آپ دیکھ لو ابھی جیسا کہ کچھ دن پہلے کسی نے ویڈیو میں بھیجا یا کسی فوٹو میں ہے کہ یہ جادوگری میں ملی ہے یعنی کسی نے کسی کا بنائے ہیں کچھ بھی تو ہے کہ یہ ملا ہے کسی زمین پہ دفن ہے کچھ بھی قرآن کی آیات ہے قرآن کے سفا پھاڑ کے اس میں خون لگا دیتے ہیں یا انسان کے جو گندگی منی نکلتا اس میں بھی لگا دیتے ہیں یا اس کو کچل دیتے ہیں اس کے بہت ساری گندگی سے ملا کر پھر اس کو دفن کرتے ہیں تو یہ شیطان کیوں کرواتا ہے کیوں انسان کی مدد میں آتی جادوگر کے مدد میں کیونکہ یہ بھی ان کے لیے سجدہ کی ہے ان کے لیے کفر کی ہے اور بہت سے لوگ بہت سے جو پکڑے گئے اس کے دیکھ لو ایسے نام بتاتے ہیں جیسا کہ بار موقع والے مجھے بلائے کہ آپ دیکھ لو کاغذات پتہ نہیں کس دکان میں ملی بہت سارے کاغذات اس میں ایسے ایسے نام تھا جو انسان پڑھ کے ڈر جائے کہ یہ کس کا نام ہے اور پڑھنا بھی مشکل ہے یہ سارے نام جنات کے نام ہے تو اس کے مدد سے لکھتے ہیں کہ پلا جنات کے مدد سے ان کے مدد سے ان کے مدد سے میں یہ پلم کرتا ہوں یہ کرتی جادو سب لکھتے یہ جادوگر لکھتے ہیں لکھنے کے بعد کسی انسان کے منہ لے لیتے ہیں یہ ناخن لے لیتے ہیں یا بال لے لیتے ہیں یا منی لے لیتے ہیں پھر ملا کے کسی قبرستان میں یا کسی میں دفن کر دیتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو بچنا چاہیے جب آپ ناخن کاٹو یا کچھ بھی کاٹو تو ہر جگہ اسے مت پھینکو بلکہ اس کے احتیاط کرو کیونکہ کچھ لوگ یہ لے کر آپ کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں یہ احتیاط ان علاج میں آئے گا تو اس لیے یہ بتا گیا کہ یہ چار اسباب سے جادوگر اور کاہل لوگ کافر ہوتے ہیں اور عموماً یہ لوگ کافر ہی ہوتے ہیں پہلے سب وہ بتایا کہ وہ لوگ علم غیب کے دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کفر ہے نمبر دو یہ ہے کہ وہ لوگ جنات اور شیطان سے الٹا مدد مانگتے ہیں یہ بھی کفر ہے نمبر تین کہ وہ لوگ علم الغیر وہ لوگ کیا ہے خیر اللہ سے مدد مانگتے یہ بھی کفر ہے نمبر چار جو بتایا گا کہ دین کے رموز اور احکام سے وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ اس سے توہین اس کی توہین کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کے صفحات یا قرآن کی جو کتاب دینی کتابیں ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی جناتوں کے نام کچھ ملا دیتے ہیں یا کچھ بھی ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو یہ توہین کی وجہ سے یہ شیطان مدد میں اور گرست میں آتے ہیں تو اس لیے یہ لوگ کرتے ہیں عموماً کم سے جادوگر ہیں جو پکڑے گئے اور وہ لوگ کفر سے بری ہیں ہمیشہ کفر میں ملوث رہتے ہیں اور اسے تو اس لیے میرے بھائیوں انسان کبھی جادو کی طرف نہ جائے افسوس کی بات یہ کہ انسان کہتے کیا کروں مجبور ہوں کیا مجبوری آپ کتنا بھی بیماری اگر ہو جائے کتنا بھی مصیبت اگر سر پہ آ جائے تو اس کا مطلب کہ اپنے دین، اپنے دین تم گے؟ نہیں اور کبھی کبھی انسان بے قوفی میں جاتا ہے کوئی لے کر جاتا ہے اور آ کے ان کے جالی میں پھنس جاتا ہے ایک بار کرتا ہے پھر وہ پھس آتا ہے پھر دوسرے تیسرے یہاں تک انسان اس سے چھٹکارا نہیں لے سکتا ہے انسان کبھی تجربہ نہ کرے نہ کے پاس جائے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ سے اور کاہنوں سے نجومی سنوک سے مدد لینا اس کے کیا حکم بتایا گیا کہ جادوگر اور کاہن اور نجومی لوگ تو کافر ہوتے ہیں عموماً کچھ حالات میں فاسق ہوتے ہیں اگر وہ لوگ کفریا نہیں کرتے لیکن اکثر و بیشتر کافر ہوتے ہیں لیکن یہاں جو یہ اگلے جو مسئلہ ہے کہ کرانے والے اگر ہم جاتے ہیں اس کے پاس تو میرا کیا حکم اسلام ہے وہ تو کافر ہے لیکن میرا کیا حکم ہے اس میں علماء تفریق کرتے دو حالت اگر انسان کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے یا نجومی کے پاس یا کسی کاہن کے پاس یا کوئی بھی جو دعویٰ کرتا ہے مجھے علم الغیب پتا ہے اگر انسان جاتا ہے اور سوال کرتا ہے یا اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے ٹی وی میں ناٹک دیکھ رہا ہے ان لوگ کا حرکت دیکھ رہا ہے یا کہیں مجموعہ تو آ کے بیٹھ گئے یا تو پوچھ رہا ان لوگ سے تو اگر وہ تصدیق نہیں کرتا ہے ایمان نہیں رکھتا کہ ہاں یہ صحیح ہے بس اس طرح بیٹھ گئے تو اس کا الگ حکم ہے اور اگر وہ پوچھتا ہے اور تصدیق کرتا تو اس کا الگ حکم ہے سب سے پہلے اس کے حکم بتائیں گے جو آ کے پوچھتا اور تصدیق کرتا ہے عموماً لوگ جو جادوگروں کے پاس آتے ہیں یا کے پاس آتے ہیں عموماً لوگ پوچھ کر تصدیق کرتے ہیں پوچھ لیا بھائی بابا یہ بتا دو وہ بتا دو یہ ہونے والا اور یہ بتانے کے بعد آخر جو فیصلہ سناتا ہے انسان کے دل میں آ جاتے کہاں صحیح ہے تو اگر اس طرح تصدیق کرنے والا انسان ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے وہ بھی پوچھنے والے بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن مرتد اس کو کب کہیں گے پچھلے درس میں جو شروط بتا گیا اسی حساب سے کہ اس کو سمجھائیں گے اس کو بتائیں گے کہ یہ غلط ہے حجت قائم کریں گے تو اسی اگر پورے حجت قائم ہو گئے تو پھر علماء اس کو فیصلہ کر سکے مرتد ہے لیکن توبہ کرتا ہے تو معاف ہے تو اگر کوئی انسان پوچھتا ہے اور تصدیق کرتا تو کافر ہے کیا دلیل ہے حدیث مل رسول فرماتے ہیں من اچھا کا فسد کا یقول اگر کوئی کاہن یار کسی جادوگر یا رات یا اس طرح جو علم الغیب کا دعویٰ کرتے ہیں اگر کوئی اس کے پاس آتا ہے تسدقہ بما یقول اور اس کو تصدیق کرتا ہے جو بھی کہتا تصدیق کرتا ہے فقط کفر بما ابیما انصیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کافر ہو گئے تو اس لیے یہ شد اگر وہ آ کے پوچھ کے تصدیق کرتا ہے اور اکثر لوگ تصدیق کرتے ہیں اور دوسرا جو حکم ہے اگر وہ تصدیق نہیں کرتا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں دوست لے گے شادی ہونے والے خوشی میں دوست بھی لے گا چلو بابا سے پوچھ لو ہاتھ پڑھ کے بتا دے گا کہ آپ کی بیوی کس طرح لوگ مذاق میں چلے جاتے ہیں یا کبھی انسان پریشان ہوتا تو پوچھ لیتا ہے کہتے یار ہم جانتے کہ جھوٹے ہیں لیکن پوچھ لے دیکھ لے ہاں اندازہ لگا کیا بتاتے ہیں یا جیسا کہ لوگ آج کل کمپیوٹر کے بھی سسٹم ہوتا ہے بھی ہوتے ہیں کہ انسان اس میں ڈیٹیل بتاتا تو وہ اندازے سے مارتے ہیں یہ بھی اسی میں ہے تو اگر اس طرح کوئی پوچھتا ہے اور تصدیق نہیں کرتا ہے تو یہ بھی کبیرہ گنا ہے تو اس کا کیا جرم ہے یہ حدیث میں اللہ کا رسول فرماتے ہیں منرا پنرا کے پاس یعنی اسے لوگ کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو انشئی تو اس سے کوئی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تقبل لہو لیلہ تو اس کی نماز چالیس رات یعنی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی آپ سوچے کہ چالیس دن میں مسلم کے رواج ہے 40 دن میں صاحب کتنا فرض نماز گا دو سو ہو گئے تو دو سو فرض اور اس کے علاوہ سنتیں نوافل انسان تو پڑھے گا پڑھنا تو ہوگا لیکن اللہ قبول نہیں کریں گے اور اگر کوئی ایک بار نہیں دسوں بار آ کے پوچھتا ہے تو سوچو اگر دس بار پوچھ لے تو چالیس چار سو دن یعنی ایک سال کی سوا سال کی عبادت اس کے بیکار تو اسی لیے انسان علماء کہتے یہاں نماز ہے اور کچھ علماء کہتے یہاں نماز صرف مناد نہیں یہاں نماز اور نماز کے علاوہ ساری عبادات یعنی اگر نماز بھی رکھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے سبکار بھی کرتا ہے ذکر و اسکار کرتا دعا بھی کرتا ہے اللہ کے رسول نماز صرف تعبیر کی کیونکہ نماز صرف سے اہم عبادت ہے اور یہی بھی یہی بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان جادوگر کے پاس آتا ہے پوچھتا ہے بس تصدیق نہیں کرتا ہے تو اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اگر کوئی کہے کہ تصدیق نہیں تصدیق کر لے تو کافر اور اگر نہیں تو اتنا دن کی عبادت نہیں قبول ہوتی ہے تو کتنا بڑا جرم ہے کیوں اللہ کے رفوس آسن میں سختی کی ہے کیونکہ عموماً انسان جب پہلے بار جاتا ہے تصدیق نہیں کرتا تو دوسرے تیسرے بار جب آئے گا تو تصدیق کرے گا مثال میں دیکھ رہا ایک آدمی آئے جیسا کہ کسی کاہم کے پاس اور اسے بتایا کہ میری شادی ہونے والی ہے یا میرے یہ کام ہونے والا ہے آپ کیا بتاتے اس کے بارے میرے کیا, کیا نصیب ہوگا کیا قسمت ہوگی تو مثال کے طور پر وہ بتا دی کہ آپ فلاح دن میں یا شادی کرنے کے بعد یہ بیوی تمہارے ساتھ جیسا کہ کم محبت کرے گی اور اس مسئلے پہ زیادہ لڑائی کرے گی کچھ صحیح باتیں بتاتے ہیں تو انسان جب شادی کر لی اور وہی بات صحیح نکلی تو کیا بات کہاں جائے گی صحیح وہ پہلے بار جب پوچھا تھا تو سمجھے کہ جھوٹا ہے لیکن جب بات پڑ گئی تو اگلے بار کیا سوچے گا ہائے آپ پچھلے بار بتایا کچھ صحیح نکلا تو اس بار بتا چلو ہو سکتا ہے صحیح نکال تو ایک دو بار اس طرح جب صحیح نکلتا ہے تو اس سار کے عقیدہ بھی پختہ ہو جاتا ہے اور سمجھتا کہ صحیح ہے تو شرک یہ یہ عدم تصدیق کے حالت سے نکل کر پھر تصدیق کرنے لگے گا اور اصل کفر میں آ جائے گا اس لیے میرے بھائی اصل لوگوں سے لڑنا چاہیے کبھی قریب نہیں آنا چاہیے بہت سے لوگ بےقوفی میں آ جاتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں بلکہ جہالت میں شوق میں لوگ دیکھتے ہیں اور آج کل ٹی وی میں اور بہت ساری چیزوں میں انسان جا کے دیکھتا ہے لوگ سے میں کہ سرکس میں جاتے ہیں چلو دکھاتے آپ دیکھو گے پتہ نہیں کیا کیا امال کرتے کوئی گاڑی کھینچ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی شیشہ کھا رہا ہے یہ عموماً جادو سے اس کا تعلق ہے تو اس طرح انسان جا کے دیکھتا اور خوش ہوتا ہے تالی وہ کیا ہے تالی بھی بجاتا ہے اس تالی بجاتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی رضا ہے اور یہ تصدیق ہے تو اس لیے انسان کفر میں پڑھ سکتا ہے اور اس کو حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح اسلام سے خارج ہوگئے تو اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچنا چاہیے بچنا بہتری کہ انسان کے لیے دین و دنیا اس میں بچتے ہیں اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ جادوگر اگر وہ پکڑے گئے تو کیا اس کے حد کیا ہے اس کے سزا کیا ہونے چاہیے اور کیا اس کے توبہ قبول ہے کہ نہیں کیا جادوگر کے توبہ ہے کہ نہیں اس میں علماء اتنا فرق ڈالتے ہیں کہ اگر یہ جادوگر پکڑے نہیں گئے لیکن خود اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ قبول ہے ارے کوئی جادوگر کرتا تھا چپکے سے کسی کو پتا نہیں دو تین لوگ کو کرتا تھا اور پیسہ کماتا تھا کچھ بھی کرتا تھا اب اس کے راز نہیں پاس ہوئی لیکن وہ جسا کسی کو سمجھانے کا حرام ہے تو آ کے کسی شیخ کے پاس ہے کسی عالم کے پاس اور توبہ کے اعلان کی تو اچھی بات ہے تو کوئی حرف نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنے جرم میں ملوث تھا اور پکڑیں گے جیسا کہ وہ کر رہا تھا تو کیا اس کا توبہ قبول ہے کہ نہیں علماء کہتے بہت علماء کہتے کہ ایسے انسان کو اگر اس کے اگر اس کے یہ سحر کفری سحر ہے جو پہلے قسم کے ہیں تو اس کو توبہ نہیں کروائیں گے پکڑنے کے بعد قتل فوراً اگر وہ کہتا کہ میں نے توبہ کی ہے کہیں گے توبہ تمہارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہے تمہارا تم فساد کرنے والے تمہیں ہر حالت میں قتل کرنا اور یہی صحیح ہے کہ ہر حال میں قتل کریں گے توبہ کرے یا نہ کرے اگر توبہ بھی کر لی کہ میں مسلمان ہوں تو کہیں گے تم دھوکے باز انسان ہو ابھی اتنا لوگ کو دھوکہ تم نے دی ہے تو کیا یعنی اس میں کیا بھئی اگر آپ ابھی بھی ہم کو دھوکہ دے رہے ہو تو ہم لوگ کو کی کیا پتا ہے اس لیے علما کہتے ہیں اس کو ہر حال میں قتل کرنا ہے اور اگر وہ صحیح توبہ کر لی تو اللہ کے درمیان ہے اور اللہ مقصد کرنے والے ہیں اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر بھی قتل کرنا چاہیے لیکن اگر اس کا کفری سحر نہیں ہے یعنی جیسا کہ وہ ایسے جادو کرتا ہے جو کفر تک نہیں ہے جیسے صرف جھاڑ پھونک کرواتا ہے یا جیسا کہ کچھ ایسے امال کرتا ہے جو لوگ یعنی کفر تک نہیں پہنچتا جو دوسرے پہ قسم بتایا گیا ہے تو اس میں بھی امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد اور اکثر جمہور علماء کے نزدیک اور یہ صحیح ہے کہ وہ پھر بھی قتل کرنا چاہیے کیونکہ فساد کافر کی وجہ سے نہیں پہلے والا مرتد ہونے کی وجہ سے اور دوسرا والا مرتد نہیں ہوا لیکن وہ فساد کرنے والا ہے اس لیے فساد کرنے والے کو بھی قتل کرنا چاہیے اور یہ بھی صحیح ہے اور فرق دونوں میں نہیں کرنا چاہیے کیا دلیل ہے حدیث میں آتا ہے یہ تقریباً تین اہم صحابی سے ثابت ہے حضرت عمر خطاب کی یہی فعل۔ ہے حضرت بجالہ بن عبدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خطاب ہم لوگ کے پاس یہ رسالہ لکھے تھے کیا ہے انخت الو کل موجد من سہارا کہ جو بھی ساحر جادوگر ملے اس کو فورا قتل کر دو حضرت بجالہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تین جادوگروں کو قتل کر دی یعنی حضرت عمر نے یہی یعنی یہی جب خلیفہ بنے تو سارے لوگ کے پاس یہ خطبی کہ جو بھی جادوگر پکڑے گے اس کو فوراً قتل کر دو نہیں کہا کہ توبہ کرواؤ قتل کر دو تو اس لیے حضرت عمر سے ثابت ہے حضرت عبداللہ عمر سے بھی ثابت ہے وہ بھی کہتے تھے حضرت حفصہ جو حضرت عمر رکھے بیٹی تھی وہ بھی اس سے ثابت ہے کہ ان کے پاس ایک لونڈی تھی اور مدبر یعنی اس سے یہ کہی کہ اب میرے مفاد کے بعد آپ آزاد ہو جاؤ گی لیکن وہ صبر نہیں کی ہے وہ حضرت حفصہ کے ساتھ جادو کے عمل کیوں کئی عمل کی ہیں تو حضرت حفظہ نے حکم دی تو اس کو قتل کیا گیا ہے حضرت جندب بن عبداللہ بجلی بھی صحابی ش... یعنی بہت حضرت جندب بن عبداللہ جو صحابی تھے بجلی نہیں یہ صحابی تھے یہ سے بھی صحابی تھے یہ فرماتے ہیں حد الساحری ضربتن بسیف کہ جادوگر کو یہ حد کیا ہے کہ اس کے گردن مالا جائے یعنی قتل کرنا چاہیے اور حضرت جندب جو صحابی تھے کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک جادوگر تھا کیا کرتا تھا لوگوں کے آنکھ میں اس طرح سحر کرتا جادو کرتا تھا کہ اپنا سر دنوں کے دکھاتا تھا کہ ہم کاٹ کے الگ کر دیتا تھا پھر آ کے جوڑ دیتا ہے دیکھنے والے سمجھتے تھے کہاں صحیح کر رہا ہے تو اپنے سر الگ کر کے کیسے کر رہا ہے پتا نہیں اللہ کو پتا ہے لیکن لوگوں کی آنکھوں میں یہ سحر کرتا تھا اور جادو کرتا تھا تو حضرت عبد اللہ میں عبداللہ آئے اور ان کے گردن اپنے تلوار سے مارے اور اس کو دیے اب کہنے لگے کہ اب اپنے سر واپس اب تو اگر صحیح تم یہ کرتے تو اب تو ہم نے سر واپس تم مر گئے تو اسی لیے وہ قتل کیا گیا تو جادوگر کو قتل کرنا ہے اور یہی ہے کہ جو بھی جادوگر پکڑے جاتا ہے پکڑا جاتا ہے اور شرک کے کو عمل یا غیر شر کے عمل کرتا ہے اور جو ہے تو کفری والا یا فسقی والا تو اس کو ہر حال میں قتل کرنا ہوگا اور اس کے توبہ قبول نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہاں علماء تفریق کرتے کہ اگر کوئی جادوگر قتل کیا گیا اگر کفر کی وجہ سے تو اس کو نہ مسلمانوں نہ اس کے لیے جنازہ پڑھی جائے گی نو مسلمانوں کے ساتھ اس کا دفن کیا جائے گا نو کے گھر والے اس کے وارث بنیں گے کیونکہ مرتد ہو گئے اور اگر وہ غیر کفری ہے تو کچھ علما کہتے اس کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے اور کچھ علماء کہتے نہیں اس کے کیونکہ مسلمان ابھی تک مرتب نہیں ہوا تو کر سکتے ہیں لیکن کسان یہ بہت سے علماء ایسے سزا کے طور پر ایسے جادوگر چاہے وہ کفری ہو یا غیر کفری اس کے لیے جنازہ نہیں پڑتے تھے کہتے ایسے کبیرا اس کو سزا دینا چاہیے کہ جو بھی اس طرح کرتا ہے تو جانے کے کوئی اس کے جنازے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا تو سر کے ایک دل میں خوف ہوگا اگر کوئی انسان ابھی دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے چاہے حلال ہو اور سارے گاؤں والے دھمکی دیتے کہ مرو گے تو یہاں دفن نہیں کریں گے تمہارے جنازے نہیں پڑھیں گے تو ڈرے گا کہ نہیں تو اس لیے یہ اللہ یہ ایک سزا ہے تو اس لیے ایسے لوگوں کو یہی سزا دینی چاہیے کیونکہ یہ کپر کے کام کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی کا ساتھ جادو کیا گیا ہے دیکھیے میں مختصر انداز سے ذکر کر رہا ہوں کتابوں میں اور اس کے علاوہ اور تفصیل ہیں لیکن یہ سب سے مناسب ہے اس کے بعد علاج شہر جادو اگر کسی پر ہو جائے کسی نے کر دی تو پھر کیا کرنا ہے پہلے یہ جیسا کہ بتایا گیا کہ پہلے ہر ہر بیماری اور ہر مصیبت کے آپ لوگ اس کا سبب جادو نہ رکھو جیسا کہ اکثر بہت سے مسلمان کرتے ہیں کھانسی زیادہ آنے لگی دعوی زیادہ لے لی پیسہ زیادہ خرچ ہو گیا مجھے لگ رہا کسی نے جادو کر دی کسی کو زیادہ بخار ہے اٹھ نہیں سکتا کئی مہینہ تک بخار بتا نہیں کہ ہو سکتا اس کے اندر کوئی اور بھی بڑی بیماری ہے تو اس لیے ہر چیز کی نہیں اور نہ اس کو انکار کریں گے اگر کوئی انسان دیکھ لیا یا کسی نے دھمکی دی کام کروائیں گے اور تمہارے ساتھ یہ کریں گے تو انسان کو بچنا چاہیے اور اگر نہیں بچ سکتا ہے اور پڑ گئے بیماری میں تو علاج کرے اور علاج دونوں ہے شرعی ہے اور طبی ہے یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے کوئی زیادہ بیماری اور اس کے علاج کبھی نہیں ہوتا اور خد ڈاکٹر کتنا صحیح ہے ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کے یہاں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہتے یار ہم اتنا ڈاکٹر کو دکھاؤ اور سب کہتے ہیں تمہاری حالت سب صحیح ہے تو پتا نہیں بیماری کیا کس چیز کے ہے کہیں گے وہ لوگ بھی آج انسان ہے اپنے حساب سے صحیح بتا دی تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بیماری جو لوگ کو پتا نہیں تو آپ دونوں علاج کراؤ ایک علاج یعنی دنیاوی علاج کرو دوائیاں حلال دوائیاں کھاؤ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن اور ذکر و ازگار سے بھی کرو دونوں انکار جادو کو بھی مکمل نہیں کار کر سکتے ہیں نہ اس کو اقرار بالکل کر سکتے ہیں اگر کسی پر ہو گئے اللہ کے ثابت دریل سے ویسا کہ انسان کو ہمیشہ جادو سے بچنا چاہیے انسان جیسا کہ کہتے علاج سے بہتر پرہیزی ہے کہ نہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ فلا چیز کھانے سے بیماری ہوتی ہے تو بہتر علاج کیا ہے کہ آپ اس سے پرہیزی کرو اور وہ انسان جو کھاتا رہتا ہے کہ نہیں دیکھا جائے گا بیمار ہوتا پھر علاج کے لیے دوڑتا ہوں بیوقوف انسان تو یہ بھی اسلامی مسائل پہ بھی ہے کہ انسان ایسے جگہ سے بچے جہاں شیطانوں کے اڈہ افسوس کے بعد اکثر مسلمان دیکھو گے اللہ سے دور ہے اور یہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ صبح شام اور ہر چیز کے دعا اور اولاد پڑھے حدیثوں میں ہے کہ سونے کے وقت کون سی دعا ہے پڑھو اللہ کے رسومر نے جو آیت کرسی پڑھ کے سرتا تو شیطان قریب نہیں آتا ہے باتھ روم کو جاتا ہے تو اللہ نے خود الخبائش پڑتا ہے تو شیط... وہاں شیتان بھی دور ہٹ جاتا ہے انسان جب اپنے بیوی سے ملتا ہے تو وہ جو آپ جو خواہ سے پڑتا ہے تو شیتان بھی نہیں آتا ہے کھانے کے وقت انسان جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ کر کے کھاتا ہے تو شیطان قریب نہیں آتا ہے جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کر کے داخل کر رہ ہوتا ہے تو آپ پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیتان بھی اندر نہیں گھستا ہے انسان مسجد میں جب سب بندی کی اہمیت دیتا قدم سے قدم کندھے سے کندھے ملتا تو اللہ کا رسوم کرواتے شیطان قریب نہیں آتا تو آپ دیکھو ہر عمل اگر آپ کتاب و سنت کے مطابق کرو گے اور یہ اذکار کے آپ پابندی کرو گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا تو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ پہلا طریقہ ہے دوسرے طریقہ یہ ہے کہ برائی کی جگہوں سے ہٹنا چاہیے آپ دیکھو گے بہت سے لوگ سنی سنیما ہال میں ہمیشہ گھستے رہے ہمیشہ جہاں ناچ گانا ہوتا وہیں ہی بیٹھتے ہیں بازاروں میں انسان بیٹھا رہتا ہے جب دیکھو تو بازار ہی میں بیٹھا ہے برائی جہاں ہوتی وہاں بیٹھتا ہے تو یہ شیطانوں کے اڈا ہے کہ نہیں شیطان کے اڈا اس لیے علماء کہتے ہم باتھ روم میں زیادہ بیٹھنا مناسب نہیں کیونکہ شیطان کی جگہ اور بہت سے لوگ گندگی کے جگہ میں زیادہ بیٹھیں گے تو اس لیے جب انسان گندگی کے جگہ میں زیادہ بیٹھے گا تو شیطان سے قریب رہتا ہے اور شیطان جب قریب رہتا ہے تو کبھی بھی شیطان اور جادو کا اثر جلدی پڑ جاتا ہے تو اس لیے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے اہم دو طریقہ کہ انسان برائی کی جگہ سے بچے اور پھر دوسرا طریقہ یہ کہ ہمیشہ انسان قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار کرے جو جو اللہ کے رسول سے ثابت بدعات سے نہیں جو ثابت ہے تو وہ بڑھو ہر وقت صبح شام اگرچہ اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو پھر بھی پڑھو اللہ سات آپ کو حفاظت کریں گے اور یہ تعویز جھٹکانا اور یہ گندگی چیز جو لوگ کہتے ہیں اس سے بچتے نہیں یہ کبھی نہیں بچاتے یہ ان اس کے لیے خاص درس ہوگا دوسرے طریقہ اگر کسی کو پڑھ گئے وہ بتایا گیا کہ اگر پڑھنے سے پہلے اور اگر پرزن کسی کو پڑ گئے اور ہوتا ہے کبھی کبھی انسان بچتا ہے اور ساری چیزوں سے بچنے کے باوجود ہو جاتا اللہ کے رسول کی مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ برائی کرتے تھے نہ کچھ بھی چھوڑ کرتے تھے اللہ کے رسول ہمیشہ صبح شام اور ہر چیز کے اللہ کے رسول سے زیادہ کون پڑتا تھا کوئی نہیں لیکن اللہ کی حکمت تھی بتانے کے لیے کہ یہ پڑھ سکتا ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ جب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی احساس کرنے لگے اور بھولنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے اور حضرت آشے کہ مجھے کچھ اس عجیب سے احساس ہے پتا نہیں کیا بھول رہا ہوں یا کچھ بھی تو اس کے بعد جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو پھر اس کے علاج اسی میں دو فرشتوں کو سن لے پھر اللہ کا اس کو علاج بتائے جیسا بھی آئے گا تو یہ علاج بھی ڈھونڈنا چاہیے انسان نہ کہ نہیں میں اس چیز سے نہیں مانتا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے نہیں آپ مانو یا نہ مانو پھر بھی قرآن کی علاج آپ کیا کرو تو اگر یہ بیماری اور یہ جادو کسی نے کر دی ہے تو علاج کس طرح ہے یہ دو طریقہ ہے ایک جائز طریقہ ہے اور ایک حرام طریقہ اور آج کل افسوس کے بعد لوگ حرام طریقوں کو زیادہ اپناتے ہیں حلال سے حلال جو طریقہ وہ دو طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جب بیماری ہو جائے تو پھر بھی بیماری کے بعد قرآن اور دعا کے ذریعے سے اس کے علاج کراؤ حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حادثہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ علاج کروائے اور نکال دی اس کے بعد ان کو سکھائے گا کہ آپ معاوضتیں پڑھا کرو قلع قلعہ اس کے بعد نازر ہوئی تو اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے حضرت عائشۂ ورماتی کہ اس کے بعد اللہ کے رسول کوئی بھی یعنی دونوں صورت کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے تھے تو اس لیے انسان یہ ہمیشہ جادو آپ کے احساس ہے کہ کسی نے کر دی تو قرآن اور کتاب سننے یعنی حدیث قرآن اور اذکار کے طریقے سے آپ اس کو ختم کرو یعنی اگر کسی کو پتا ہے کہ مثال کے توبہ پر کوئی رشتے دار کوئی قریب ہے اثر لگ رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا تو آپ اس کی شرعی علاج کراؤ اور شرعی علاج یہ ہے جیسے کوئی لمحہ الگ الگ بیر کے پتا کہتے ساتھ لے کر اس کو پانی ملاؤ اس میں فاتحہ پڑھو اس میں آیات پڑھو تو جائز ہے یعنی اس کے الگ الگ طریقے لے کے مین چیز قرآن کے آیات آپ پانی ہے اس میں فاتحا بار بار پڑھو اب اس میں معاوضہ پڑھو قلع اللہ خلاء ابربالغناس آیت القرسی ہے بقرہ کے آخری دو آیت ہیں مبارک آیات ہے فاتحہ ہے وہ آیات پڑھو جو اللہ صبح جادو جادوگروں کا تنقید کی ہے اور جو جادو کے راز اللہ نے فاش کی ہے وہ آیت پڑھو پوری قرآن پڑھ پڑھ کے اس میں پھوکو یہ اس میں برکت ہے اور اس میں علاج ہے اور یہ تجربہ کیا گیا ہے بہت سے لوگ فائدہ ہوا بہت سے لوگ کرتے کہ یار فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جلد ہم لوگ کرتے ہیں انسان جب یقین اس پر کرے گا اور دل لگا کے کرے گا تو انشاءاللہ اس کا اثر ضرور دیکھے گا دھیرے دھیرے اس کا اثر دھیرے دھیرے ہوتا ہے لیکن اثر اس کے معمول ہوتا ہے تو یہ پہلے طریقہ ہے کہ حسان ساری وہ جائز حتیٰ کی تو آپ اللہم اللہ ربنہ الباس عشق انتشافی جو حدیثوں میں ثابت ہے لیکن اس کی یہ جو طریقہ جو کیا جاتا ہے پھر بھی پڑھنے کے بعد اور سب کچھ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں نہیں اللہ سبحان و تعالی کروائیں گے انسان خود پڑھے کسی عالم کے پاس جائے کسی مومن کے پاس جائے اور کہتے ہیں میرے علاج کرا دو جیسا کہ آتا کہ امام حمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کرواتے تھے اور جتنا انسان متقی پڑھنے والا ہوتا ہے اتنا ہی جادو جنات اور یہ جادو کا اثر جلدی ختم ہوتا ہے کبھی کبھی جادو اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ شیطان انسان پر حاوی رہتا ہے انسان چڑھے رہتا ہے انسان کے اندر شیطان بھی داخل ہوتا ہے اور یہ بھی مسئلہ بہت سے لوگ انکار کرتے حالانکہ قرآن میں ثابت ہے تو ایزا کہتے ماں محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک صالح تھے مشہور تھے اتنا جنات اس سے بھی ڈرتے تھے تھے کبھی کبھی کوئی کسی پر اگر جنات چڑھ یعنی داخل ہو جاتا تھا تو وہ کسی آ کے شکایت کرتے امام محمد پلا آدمی کے ایسی ایسی بیماری ہے اس کے علاج کے لیے آپ تھوڑا سا دم کر دو تو امام محمد کہتے ہیں کہ وہ صرف کہتے کہ آنے والے کیا میری چپل لے جاؤ وہاں تک میں آ رہا ہوں کہتے چپل پہنچنے سے پہلے وہ جنات نکل کے بھاگ جاتا تھا تو جتنا ہرو گے اتنا ہی شنگ جنات دور رہے گا اللہ کے رسول حضرت عمر کے ساتھ کیا کہیں؟ کہ اے حضرت عمر کہیں بھی اگر تم چلتے ہو تو شیطان آپ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو انسان جب حق میں مضبوط رہتا ہے سنت کی پابندی کرتا ہے اتنا ہی شیطان اس سے بھاگتا ہے اس لیے انسان جب قرآن اور دیکھا گیا جب جنات کو نکالا جاتا ہے قرآن کے آج پڑھتے تو جنات چلاتا ہے چیختا ہے روتا ہے تو اس لیے جتنا اس کو قرآن اور اذکار جو صحیح طریقے سے ثابت ہے چوٹ لگتی ہے اتنے ڈنڈے اور پٹائے سے نہیں ہوتی اس لیے ہمیشہ یہ علاج قرآن علاج اللہ فرماتے ہیں قرآن علاج اور شفا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں جیسے قرآن میں کئی آیت ہے اللہ قدم آیت تو نکل گئی لیکن قرآن میں ہے کہ جگہ جو اللہ بہ اے تم ربی کو مشفا علما کے سدور کے لوگوں اللہ سادہ کی طرف سے ایک نصیحت اور معاہدہ کے طور پر یہ قرآن یعنی نازر کیا گیا اور شفا دلوں کی جو بیماری اس کی شفا ہے بہدا رحمت رحمت ہے فبی دلی کا پلی پرخ یہاں سے فضل اور مراد جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول نہیں یہاں سے مراد قرآن ہے اور قرآن شفا ہے علاج ہے ہر بیماری سے تو اسی لیے انسان بس اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ دل میں بھروسہ کرو یقین کرو کہ ہاں اس میں شفا ہے میرا اور دل سے سمجھ کے آپ پڑھو بار بار پڑھ پڑھ کے مریض پر تھوبو اس میں بہت علاج ہے اگرچہ علاج دیر میں اور شفا دیر میں ملے گی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دیں گے اور اگر نہیں ملتی ہے تو انسان کے مقدر ہیں اللہ نے تقدیر کی ہے تو خلاص اور دوسری جو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ عمل وہ سحر وہ جادو پتہ ہے تو آپ جا کے اس کو نکال کے چلا دو مثال جیس اللہ کے رسول کے پہلے یا یعنی آپ کو پتا ہے کہ کسی نے آپ کے بال لے کر اسی میں کسی گرہ میں یا کسی چیز میں باندھ کے اسے کسی جگہ میں دفن آپ کو پتا ہے کسی نے بتا دی ہے یا تو آپ کو پتا ہے کہ جادو یہی یہی بندہ جو جادوگر یہی کی ہے تو اس کو پکڑو اور اس بتاؤ کہ آپ نے کیا کی ہے. اور اس سے زبردستی اس سے نکلواؤ اگر آپ کو پتا ہے کہ طالب جگہ دفن ہے تو اس کو کھود کے آپ نکال دو اور اس کو جلا دو اور ختم کر دو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہیں حضرت علی کو اللہ کے رسول نے بھیجا تو حضرت علی کسی پتھر کے نیچے سے وہ نکالے امشاد یعنی کچھ بالے جو اللہ کا کندھا کرتے تو کچھ بال نکلتے ہے کچھ بھی یا کچھ جو بال میں ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کے رسول معاوضات پڑھتے گئے اور وہ کھلتے گئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے بتا کہ جی ماوضات پڑھا کرو اس کے بعد اللہ کا رسول کبھی ماوضات کبھی نہیں چھوڑتے تھے سونے کے وقت صبح شام پڑھتے تھے کتے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں اس لیے اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دی تو اسی انداز سے اور اسی طرح علما اور طریقہ بتاتے ہیں جیسا کہ اگر کوئی کسی کو گھر میں بیٹھ اگر کوئی انسان گھر میں اور جیسا کہ ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس میں تکلیف احساس کرتا ہے بھی یعنی یا تھکاوٹ احساس کرتا ہے تو ہو سکتا ہے جادو اسی کمرے میں تو اس لیے علماء یہاں طریقہ بتاتے کہ آپ اس کمرے میں پورے قرآن پڑھا کرو جہاں جس کونے پہ آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہی جگہ ہے تو اس کو پانی سے دھلو اور ایک پانی میں آیات پڑھ کے آیات جو بھی ثابت ہو وہ پڑھ کے پھر اس میں ساتھ کر دو انشاءاللہ صاف ہے اور جو مبارک درخت ہے جو بیر ہے اس میں عموماً اکثر علماء دھوتے اس سے اور اس پر پڑھتے تو وہ بھی صحیح ہے تو شرعی طریقے سے وہ الگ مسئلہ ہے کہ کیا کیا علاج ہے لیکن علاج ہے اسلامی طریقہ دو ہے ایک ذکر اذکار سے اور یہ اہم ہے اور دوسری یہ کہ علاج کو اسی کو ختم کرنا اور اس کو نشرہ کہتے ہیں اور دوسرے قسم جو حرام ہے وہ جادو کو جادو سے ختم کرنا اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے لیکن اکثر علما کے نزدیک یہ حرام ہے یعنی مثال کے طور پر کسی کے ساتھ کسی نے جادو کر دی تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک دو بار آئے تو سے پڑھ لی کسی عالم کے پاس چلے گئے پیسہ دیا یہ وہ نہیں کچھ ہوا تو کہتے چلو بڑے یہ جو جادو ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا بڑے کے پاس جاتے ہیں تو وہ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اور دوسرے ایک جادو کر دیتا ہے جس کا اثر یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی حرام ہے کیوں اس کو نشرا محرمہ کہتے ہیں حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول نشرا نشرا کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یعنی جادو کو جادو سے ختم کرنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان کے امال میں سے ہے اسے اللہ کے رسول نے کہا بچو اور عموماً اور عموم والے شاہر جتنا بھی کام کرے اس کامیاب نہیں ہے تو اگر انسان اپنے جادو کو جو چھوٹا اسے بڑے سے ختم کرتا ہے جادو کا عمل کی جو کفر کے کام ہے اور کفر کے کام ہر حال میں حرام ہے اور اگر انسان مجبوری حالت میں کرتا ہے تو وہ بھی ہے کیونکہ عموما یہ بھی ثابت ہوا کہ جادوگر میں لے لیتا ہے کبھی چھوڑتا نہیں آج صحیح آپ کو علاج اصل یہی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی نے جادو کر دی اور کسی بڑے کے پاس لے گئے تو وہ ختم کر دی ایک سال دو سال تین سال اطمینان میں رہتا پھر اس کے بعد پرانے بیمہ جادو کیونکہ ختم نہیں کیا گیا دھیرے دھیرے اس کا اثر پھر ہونے لگتا ہے تو پھر انسان دور کی جاتا ہے تو مال بھی چلے گئے گئے اور وہ مکمل ختم نہیں کرتا کیونکہ جانتا کہ یہ بندہ بار بار آئے گا جیسے آج کل ڈاکٹر لوگوں نے بہت سے ڈاکٹر شریف ہوتے کہ ایک بار میں علاج دے کے چھٹی جاؤ ختم اور بہت سے ڈاکٹر اکثر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں پیشنٹ تو بہت اچھی بات ہے ہمیشہ ملاتا رہتا ہے ایک ہفتہ بعد ضرور آنا ایک ہفتہ بعد ایک بیماری بتا دے کہ نہیں دو ہفتے بعد ضرور آنا اور یہ انسان اگر نہیں جاتا تو کچھ بھی اس کو نقص فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کچھ لوگ اس طرح تو یہ بھی اس طرح اپنے کاروبار ہے اس لیے انسان کبھی جادو سے جادو ختم نہ کرے اگر کوئی انسان پر جادو کیا گیا ہے اور شرعی علاج کرتا ہے لیکن فورن فائدہ نہیں ہوتا تو صبر کرو یہ بھی سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور تمہارے لیے کب ہے اور اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ تمہیں ہر حال میں تمہارے لیے خیر کرے اگر انسان مجبور ہو کے کوئی ایسے عمل کرتا ہے جو اس کے ارادہ نہیں ہے تو اللہ معاف کریں گے کبھی کبھی جادو کی وجہ سے انسان ایسے کچھ حرکت کرتا ہے جو کبھی نہیں کرتا تھا تو یہ بات ہے کیونکہ ہوش میں نہیں ہے لیکن اگر ہوش میں وہ رہتا اور کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے تو بہرحال علاج شرعی ڈھونڈنا چاہیے اور بچنا چاہیے تو اس لیے میرے بھائی خلاصہ ہوا کہ سارے اقسام جادو حرام ہیں اور اکثر تو کفر ہے اور کرنا کرنے والا بھی کافر اور کروانے والا بھی کافر اور جو بھی کرتا وہ اللہ کے تقدیر پر اعتراض کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی پر اعتماد نہیں کرتا اور وہ کفر کے امان میں آ جاتا ہے یہ پہلا عمل ہے جس کے وجہ سے اسلام اور ایمان میں خلل ہوتا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ ایک نئے مسئلے کے ساتھ یعنی رہیں گے اور یہ مسئلہ یہ وہ انشاءاللہ یہ مزاروں کو بنانا اور ابرحا قبر کو اونچا کرنا مزار کو بنانا یا اور مسجدوں کے اندر یہ بنانا کیا اس کے کیا حکم ہے اور ایسے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے کی کیا حکم ہے ارے قبروں اور مزاروں پر نظرانے آنے یا چڑھاوے چڑھانا یا نماز پڑھنا یا کچھ بھی کرنا اس کے کیا حکم ہے یہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر اللہ زندہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بیان اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ محمد اجوائن